جا سکھو بل باطلا کانا سہول حق آ, آ گیا اور باطل مٹ مٹ گیا بے شک, بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا امام کی نصرت ہے یہ اداداری امام عصر کو گھر میں اگر بلانا ہے بس اتنا کرنا ہے فرش ادا بچھانا ہے اگر گھر چھا دو فرشا ہر گھر میں بھی چھادو فرشا دو مولا کو دینا ہے پرسا بس مولا آنے والے ہیں ہمارے با وہ کریں بلا جاری ہے یہ رس میں ادا داری ہے کیا یہ نسرت کی تیاری ہے نا سے ہوں گے سب اہل ادا وہ گھر گھر میں بچھا دو فرش ادا میرے ماں مولا آنے والے ہیں ہمر ہاں مولا آنے والے آنے والے آنے والے جاری ہے آزاداری شہ کی بچ مولا خود دیں گے اس کا گھر گھر میں بچھا دو پریشیا تھا میرے مان بو بلا بدلا بو لے گا بکئیے کا تعمیر ہر ایک روزہ گھر گھر میں بچھا دو پریشان میرے مولا کا بھی دھیان رہے زہرا کی محنت کا ہو خیال اور زینب کا بھی مان رہے, بھی مان رہے بھی رکھنا ہے تمہیں قائم پردار گھر گھر میں بچھا دو پریش ازاد گھر کیسے سجایا ہے تم محال ہو مالا کے قابل خود ان کو بلایا ہے تم نے در کھول کے بیٹھو تک بے کار اگر گھر میں بچھا دو پریش آزاد بس کا بدلا سینب کی چادر کا بدلا جاؤ گے کہاں تم ہے لے جاپان گھر گھر میں بچھا دو پریش ادا کی خواہش ہے مولا کی دعت ہو جائے دیارت ہو جائے اے موت دمت مجھ گزرا مہولت مجھے گھر گھر میں بچھا دو فرش پریشے بدلا بچی کے تماچوں کا بدلا سجاد کی دہ مت کا بدلا یا سار اللہ کہ ناراج گھر گھر میں بچھا دو پرشا بس بسما دشمن کے مقابل ڈٹ جائے ٹکڑے ہو لاکھ دھماکوں سے کٹتے ہیں ہاتھ تو کٹ جائے दे, दे, میرا ہے پرچم مولا کا اگر گھر میں بچھا دو پرش پلش ادار کہ بس مولا آنے والے ہیں ہمرے ہاں مولا آنے والے ہیں ہمارے مال